بسم بسرحمن الحمۃ الحمد صلی اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت معصوم و موجود تمام خورانہ اور باقی سمین کو وشو موسیقی کے بارے سلام عرض کرتے ہیں اور فک اللہ سلسلہ درس بابسوم درس نمبر گیارہ پیج نمبر ایک سو تیئیس سے اس کا صفحے کا آخری پرغشت شروع ہو رہا ہے آج کی اس درس میں ہم طارب نیاش کے باب سوم کا آخری درس انشاءاللہ ہوگا اور درس نمبر گیارہ پہ یہ ہے یہ سب سبق جو ہے یہ باب اختتام ہو رہا ہے اس میں ان چیزوں کا جرماً پندرہ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی حالت میں معاف ہے اور انسان سے یہ چیزیں شادر ہو جائے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا معاف وات سوم وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں معاف ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ بیان رہے ہیں سب پرمت و عامل مافوات بارہ وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں معاف ہے یعنی ہے تو غلطی ہے لیکن معاف ہے شریعت نے معاف کر دیا اس پر آپ کے روزہ کوئی باطل نہیں ہوگا ان میں صرف نے ان میں سے یہ ہے وضو عمائن پہنچنا پانی کے لا جو ہی آپ کے پیٹ میں پھر مضمز آپ وضو کے لیے کلی کرتے ہوئے وال اس دن شاک ناک میں ناک صاف کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالا اس پہ بے اختیار جو ہے حلق سے نیچے چلا گیا وہ غیر ممالک نے تنہائی کی جب کہ آپ مبالغہ نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ غرغرہ نہیں کریں اس لیے روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا صحیح نہیں کیونکہ وہ مبالغہ ہے مزے میں اور اسی طرح ناک سے آپ پانی بہت زیادہ زور سے نہیں کھینچ رہے تھے نارمل طرقے سے کھینچ رہے تھے نارمل طرقے سے آپ وہ کھلی کر رہے تھے لیکن بے اچانک چھلا گیا ہاں جی اور وہ بغیر مبالک آپ مبالغہ نہیں کریں ناک میں زور سے نہیں کھینچ رہے ہیں منہ میں غارگرہ نہیں کر رہتے. غلام یادر اور یہ نیچے جا رہا اور آپ قدرت پیدا نہیں کیا الارچ ہی اس کو واپس پھینے کا اس کو واپس پھینے کا آپ قدرت پیدا نہیں کیا بے اختیار چلا گیا سچ مچ بے اختیار چلا گیا تو آپ کو نہیں پیٹ میں پانی چلا گیا بے اختیار جانے کی وجہ سے اور آپ نے مبالغہ بھی نہیں کیا تھا یعنی کھلی میں یہ کہ مبالغہ یہ کہ آپ نے غرغرہ کیا ناگ میں مبالغہ یہ کہ آپ نے پانی وہ زور سے کھینچا ناگ میں تو حلق پہ جا سکتے ایسا نہیں کیا تھا ہاں جی لیکن پھر بھی جو ہے آپ کے حالات پہ چلیں گیا اور نیچے پیٹ میں چلیں گے واپس نہیں پھینک سکا تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو امین ہے ماں باقیہ بنتعام ہے بین نلاسنا نے <coughs> آپ نے کھانا جب بھی کھانا کھایا تو وہ کھانا جو باقی رہ گیا ہے ماں باقیہ وہ چیز جو باقی باقیرہ منتعام کھانے میں سے بین نلاسنہ نے انسان کے دانتوں کے بیچ میں ہاں دانتوں کے بیچ میں اور یہ یبت و معرکی تو یہ نگل جاتا ہے آہستہ آہستہ پیٹ میں چلا جاتا ہے آپ کے لعاب دہان کے ساتھ ہاں جی ہاتھ ہی گھتی کہ نیمبو تھرو ہاں اچانک بت تو یہ اب تلیا نگل جاتا ہے مارے کے لواب دہان کے ساتھ بے اختیار نیچے چلا جاتا ہے وہ ہوا ظاہل انہوں اور در حالی کہ آپ جو ہے ظاہل یعنی غافل انہوں اس چیز سے کہ یہ روحانی کھانے کا ذرہ جو ہے یقیناً ذرہ ہی ہے میرے پیٹ میں جار و غافل رہا اور ولم یادر اور آپ قدرت پیدا نہیں کا علماً نہیں اس کو روکنے پہ نیچے بے اختیار چلے جانے سے رونے پہ, پہ پہ پہنچا تو آپ کو محسوس ہو گیا یہ نیچے کھانے کا ذرہ جا رہا ہے اور آپ اس کو پھینک بھی نہیں سکا ہاں جی سے باہر نہیں آیا نیچے چلا گیا تو چونکہ یہ بے اختیاری میں چلا گیا غفلت میں چلا گیا دانتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا کھانے کے ذرات یا گوشت وغیرہ کے ذرات تو اس پر آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ بے اختیار چلی گئی ہے دوسری چیز تیسری چیز جو ہے امین نے ان میں سے کیا انیت خرا دون یہ کہ داخل کریں آپ کے منہ میں کوئی دشمن اور زو شکوتاً یا کوئی طاقتور شخص آ, کوئی کھانا کوئی پینے کی چیز کوئی بھی چیز داخل کرے بالعلفی جبری ہاں جی بالعلفی جو ہے جبری تو ہے آ, آپ کے منہ میں زبردستی داخل کریں کیا چیز تعاون کوئی کھانا پھی فی, فی اس کے منہ میں ہاں جی کوئی دشمن یا کوئی طاقتور شخص زبردستی بالعلفی یعنی زبردستی کوئی تعمن کوئی خانہ فی, فی مو میں داخل کریں تو حیات خلو فی جو بھی منہ میں داخل کیا جوری تو وہ کھانا آپ کے اختیار کے بغیر آپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا حیات خلو فی جو بھی داخل ہو گیا آپ پیٹ میں جو پیٹ کے معنی میں وہ ہو مکرا ہوں, ہوں ترحل کہ آپ کو یہ حالت جو ہے اپنی حالت سخت ناپسند ہے یعنی آپ نے خوشی سے یہ کھانا نیچے نہیں نکلا ہاں خوشی سے اپنی نے پیٹ میں نہیں ڈالا اور اس نے منہ میں جبری ڈال کے جو ہے آپ کے منہ بند کر کے رکھا پھینکنے ہی نہیں دیا تو بے اختیار نیچے چلا گیا آپ نہ چاہتے ہوئے مکروم ہے نا آپ نہ چاہتے ہوئے آپ اندر سے سخت تکلیف میں اللہ میرا روزہ توڑا جا رہا ہے تو اس میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا انہا انہیں یہ چوتھا مکراد میں سے جو ہے العقل و کسی بھی چیز کا کھانا یا پینا اور مفتن آخر یا کوئی روزہ ٹوٹنے والی کوئی چیز آپ سے انجام پائے واقع ہو جائے بن نشانی نے بھول کر بھول کر جو ہے روزے کے حلم دن کو آپ نے کوئی چیز کھا لیا کوئی چیز پی لیا کسی بھی جو ہے روزہ ٹوٹنے والی کس چیز کا آپ مرتکب ہو گیا تو اس سے بھول کر ہونے کے سر میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہاں پر بعض لوگ پوچھیں بھول کر کھایا اگر ہم بعد میں کسی کو بتائیں تو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے نہیں بتائیں تو بھی نہیں ٹوٹتا ہے آپ لوگ دیکھو آپ نے بھول کر کھایا ہاں جی کھانے کے بعد یاد آ گیا یعنی میں تو روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر منہ میں کچھ چیز سے فوراً پھین دو منہ کو پانی سے جو ہے ہاں جی صاف کر دو باقی جو ہے کھلی کر کھل لو باقی آپ کا روزہ باطل نے نہیں کیونکہ بھول کر کھایا ہے بھول کر پیٹ بھر کے بھی کھا لیں بعد میں یاد آ گیا روزہ باطل نہیں ہوتی ہے پورا پانی گلاس پی لے یاد آ گیا تو روزہ باطل نہیں ہوتے سچ مچ بھول کر وہ انسان خود جاتے ہیں بھول کر پیا یا جان بوجھ کے ومن ہے اور انہیں میں سے روزہ باتل بچی تو میں سے ایک جو ہے ہاں جی پانچواں جو ہے لبِ طلع صبح, صبح صبح طلوع ہو جائے صبح صادق ہو جائے ہاں جی ہوا فی فی ہے اور اس کے منہ میں تعامل کھانا ہے آپ کے منہ میں کھانا ہے آزان ہو گیا ہاں جی صبح طلوع ہو گیا تو آپ نے کہا کہ فالا فاض و الالفور تو فوراً جو منہ میں آپ نے فین دیا منہ میں جو کھانا ہے وہ آپ نے فوراً پھینک دیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا باقی جو پیر میں چلا گیا چلا گیا ہاں جی آزان ہو گیا صبح کا اور یا صبح کے ٹائم ہو گیا صبح کا تو آپ نے فوراً باقی جو منہ میں وہ پھینک دیا ہاں جی تو اس پر پھر وہ یہ بھی مافواد میں سے اور آپ کا روزہ جو ہے باطل نہیں ہوگا اور آو چھٹی چیز جو ہے مبینہ یہ کہ اوڑھ کے چلا جائے تو زباب ال کوئی پرند ہاں زباب المکھی اب جو ہے مچھر اللہ حل آپ کے حالات پہ ہاں انسان سوے ہوا تھا یا بیدا تھا چلے جاتے ہیں کوئی مکھا مکھی مچھر جو آپ کے منہ میں چلا گیا اور آپ اس کو پھینک نہیں سکا وہ اللہ میں یادر اور آپ قدرت پیدا اور وہ بندہ قدرت پیدا نہیں کہ علامہ نے اس کو روکنے پہ اور اندر پیٹ میں جانے نہیں دینے پہ وہ نہیں کر سکا نہیں روک سکا ہاں جی تو اس پر بھی آپ کو روزہ باطل نہیں ہوگا اور اسی طرح جو ہیں معفوات میں سے امین ایک جو ہیں افاد میں سے ایک منہ علم افاد میں سے الخلو بشور ہو کسی چیز کا کھانا یا پینا سہارا سہار کے وقت کسی چیز کا آپ نے شاعری کے وقت آپ نے کوئی چیز کھایا یا پیا اس گمان پہ کہ ابھی صبح نہیں ہوا ہے ابھی صبح ہے بہت ٹائم ہے بول آپ نے آپ کا یہ علم یہی تھا آپ کا گمان یہی تھا ابھی صبح بہت ٹائم ہے یہ سمجھ کے آپ نے کھایا شاعری کے طور پر کھایا اور ایشان یا مادب کے ٹائم پہ آپ نے جو ہے ہاں جی اب یہ مغرب ہو گیا ہے یقیناً ہو گیا بول کے آپ نے کوئی چیز کھا لیا افطاری کر لیا بے غلطی زن آپ کو زن غالب نائنٹی پرسینٹ آپ کو یا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے آپ کو یعنی نائنٹی پرسینٹ بھی از غلبہ میں آ جاتا ہے یعنی عام طور پر شام ہو جاتی ہے تو ذہعت صبح ابھی باقی ہے یعنی جو ہے آپ نے کوئی چیز کھا لیا یا پیا شہر کے وقت یا سہار کے وقت شہر کے ٹائم پہ یا شار وقت افطاری کے ٹو پہ بے غالبت اس گمان کے ساتھ کیا اعلیٰ صبح ایک صبح علم تلی سارے کے وقت جو ہے آپ نے کھایا اس امید پر بالکل یعنی آپ کو یقین سیکھا ابھی صبح بالکل نہیں ہوا ابھی ٹیم بہت ہے بول کر آپ نے کھا لیا او شمسا غالبت یا جو ہے غرب کے ٹیم پہ آپ کو بالکل اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے کھا لیا آپ کو بالکل گمان غالب تھا کہ بھائی جو سورج غروب ہو چکے ہے ہو چکی اس پر آپ نے کھا لیا لیکن بعد میں پزن کے وہ والے سے کزال بعد میں پذن کے واقعے میں ایسا نہیں تھا ابھی جو ہے شاعری کا ٹیم ختم ہو گیا تھا اور صبح ابھی مول معروف نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ آپ کو صبح اور معروف کے غالب زن پہ آپ نے کھا لیا اینٹی 90% پرسنٹ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ صبح ابھی ہے معروف ہو چکے لہذا لہٰذا واقعی میں ایسا نہیں تھا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کو معاف ہے یہ حالت کیونکہ آپ نے امدن اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی آپ کو تو یقین تھا ابھی صبح بہت ٹائم میں آپ کو یقین تھا معروف ہو گیا بعد میں ادھر صبح کے ٹائم ختم ہو گیا تھا ادھر معروف نہیں ہوا تھا تو چونکہ امدن اللہ کے نافرمانی نہیں کیے اس لیے آپ کو معاف ہے اور ان اور ان مواد میں سے ایک زور کو تعمی کھانے کو چکھنا ہاں جی ہلدی مل ہی نمک چیک کرنے کے لیے اور ہم وزت ہی اس کی کھٹا پن چیک کرنے کے لیے کوئی کھٹی چیز ہے تو اور حلاوت جیسے چائے وغیرہ میں چینی چیک کرنے کے لیے مٹھاس چیک کرنے کے لیے آپ منہ پہ زبان پہ ڈالا عالم اعت ڈال لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تجاوز نہ کرے بنا حلق حالت سے حلق سے نہ جائیں تو آپ کے روزے کو کوئی خلل نہیں پہنچے گا امین نہ اور انہیں مافعات میں سے کال احتلام انسان کو احتلام ہو جائے پھر نہ دن کو وہ ہوا نائمن اور وہ سویا ہوا تھا ان کی حالت میں اہتلام ہو گیا تو معاف ہے امین نہ اور انہیں مافواد میں سے اہل احتلام ہو احتلام ہو جائے یعنی مسئد جسم سے وہ پانی خارج ہو جائے ہاں جی بنا ایک ہی شاوت انگیز ایک ہی نگاہ ہے بے اختیار نگاف ہے انگیز نگاہ پہ نہیں تھا لیکن ایک ہی نگاہ ہے کسی شاوت انگیز منظر پہ یا سوچ پہ یعنی بنا زرتن ایک ہی نگاف او اوقات رتن یا ایک ہی سوچ پہ جو ہے اچانک دل میں ایسی سوچ آیا اور اس سے وہ پانی خارج ہوا احترام ہوا تو اس سرب نگو ہوا اور وہ بندہ مبالغہ نہیں کر رہے فیم ان دونوں میں نگاہ کو پھر دوبارہ اس پر ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں اس شوت انگیز منظر پہ یا اس منفی سوچ پہ آگے بار بار سوچ میں نہیں لانے رہے دماغ میں نہیں لانے بے اختیاری میں آیا اور اسی پہ جو ہے اس سے ہوا تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزانی ٹوٹے گا معاف ہے امین ومونی ماحول میں سے کہ اصول الغبار پانی کا غبار مٹی کا پہنچنے الحاق کے آپ کے حال آپ جیسے ہاں جی کہیں بھی کوئی آپ جارو دے رہے تھے یا کوئی اور مٹی کا کام ہو رہا تھا یا کوئی تو اس میں آپ کی حلقے مٹی چلا جائیں وہ اللہ میں اور وہ قدرت نہ رکھتا اللہ تافی اس مٹی کو اپنے آپ سے دفع کرنے پہ قدرت نہ رکھتا تو یہ بھی معافی بے اختیار تو چونکہ اللہ کی آپ نے جانب سے نافرمن نہیں کیا اس لیے معافی امینا اور انہیں مافعات میں سے بال اور ری کی رعابِ دہن کر نگلنا خچو امید پا لواب ذہن کا نگلنا متعدد آمدن آپ کے موم لابن نے وہ آپ نے آمدن بھی اگر نگل لے اس پر آپ کو کوئی روزہ معاف ہے اس میں روزے موسوزے کی حالت میں لواب ذہن کا نگلنا معاف ہے اس پر آپ کو کسی روزے کو کسی قسم کی خدشہ نہیں امین غنی وبواد میں سے ایک جو ہے تعدل بلغم بلغم بلغم غالیصلی گاڑہ بلغم کا نیچے چلا جانا ہے تعدین نیچے چلا جانا ہے اس کے حلق سے تجاوز کا نئے نئے سے نیچے پیٹ میں چلا جانا واہ والم یادے اور آپ نے اس کو پھینکنے کی کوشش کیا لیکن قدرت پیدا نہیں کیا واہ و یہ بندے روز لم یادر قدرت پیدا نہیں کیا اللہ لفظ اس کو پھینکنے پہ عربی زبان میں لفظہ ی الفظ پھینکنے کے معنی میں اور بات کو بھی لفظ قلمات کو بھی لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ منہ سے باہر پھینکتے ہیں بولتے ہیں یعنی پھینکتے ہیں اس کو لفظ بولتے ہیں عربی زبان میں تو وہلم اور یہ بندہ جو ہے ہاں جی اس بلغم گاڑا بلغم کو قدرت وہ پیدا قدرت پیدا نہیں کیا لفظ جی اس کو باہر پھینکنے پہ نہیں پھینک سکا بے اختر نیچے چلا گیا او غافلہ یا وہ غافل الحفظ پھینکنے جی سے اچانک منہ پہ آ گیا بے خبری میں نیچے پیر میں چلا گیا تو اس پر بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا امینہ اور نی ماحواد میں سے ایک چیز کیا ہے کہ یہ ومینہ ان سونا پھر نہارے دن کو روزے کی حال میں دن کو سونا قلیانا کم مقدار میں سویا ہے ہاں ایک گھنٹہ سویا آدھا گھنٹہ سویا اور کاشیرن یا زیادہ چار پانچ گھنٹے سو گیا جیسے آج کل کی دور میں ہاں جی رات جاگے رہتے ہیں اور دن بھر سو جاتے ہیں البتہ یہ لوگ جو دن بھر سو جاتے ہیں نماز, پر پر نماز کے ٹائم پہ زور کے ٹاور ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے عصل کے ٹائم پہ نماز بھر وغیرہ پڑھنا چاہیے نہ ایک جو ہے کے ٹائم پہ آ کے جو ہے زور عاصل کی نماز پڑھیں تو روز نماز کے جو ثواب ہیں ٹھیک ہے روزے کے ثابت تو مل گیا لیکن نماس کے ثواب پر چلا گیا ہاں جی اس کا اپنے ٹیم پہ نہ پڑیں گے تو اس کا بھی بہت بڑی ثواف ہے روزے کے حالت میں ہمیں ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے آزان گرامی میں ہاں جی بارہ جو ہے روزے کی حالت میں سونا دن کو نہارے قالی لن کا اوکا زیادہ مقدار یا کم مقدار کئی گھنٹے یا ایک گھنٹے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا مثلاً روزہ باتیں نہیں یہ بے معاف میں سے مین اور نہیں ماحود میں سے ایسی چیزیں واقع تو نہیں ہو جاتی ہیں لیکن شریعت احتمالی چیزیں دیتے ہیں اپنے حکم بیان کرتے ہیں ایک ایک امراۃ یہ خاتون ہے لوجومیت اگر اس کی میاں نے اس کے ساتھ جن سے رابطہ کیا وہ یہ نعی اور وہ سو ہوئے ہاں وہ سوئی ہوئے والم یہ ولم, تتا ولم تتا یا اور وہ بیدار نہیں ہوئی اتنی گہری نین سوئی ہوئی تھی وہ بیدار نہیں ہوئی لم یا جب تو واجب نہیں اس عورت پہ عل الغسل شوائے غسل کے متا تالم جب اس کے پتہ چل جائے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس عورت پہ تو صرف جو ہے چونکہ وہ سچ مجھ جو ہے اسے اس پتہ نہیں چلا تو سر میں اس پر جو ہے سوائے غسل کے جو کہ واجب ہے اس پر کوئی اور چیز واجب نہیں اس پر کفارہ نہیں آتا اس کا روزہ قضا بھی نہیں ہوا وہ واجب حاض المجامل لیکن اس مرد پر اطمیاں و شوہر پر جو ہے واجب ہے الغس ایک تو غسل واجب ہے دوسرا وہ توبہ تو اس گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے وہ تاجر شرع حاکم کو پتہ چلے وہ اس کو کچھ کوڑے بھی ماریں گے کیونکہ روزے کی بے حرمتی کرنے پہ تاجر نہیں اس کو حاکم شرع کو پتہ چل جائے یا خود اقرار کرے تو اس کو تاجر بھی کریں گے یعنی سزا بھی دیں گے اور اس سزا کو بولتے ہیں حاکم اپنی صوابید دیت پر دیتے ہیں. والقضاء بعد میں روزہ قضا بھی رہنا اس پر واجب ہے ہاں جی والا کا مست اور اگر اس نے یہ کام حلال سمجھ کے کی کیا ہے تو القاتل تو پھر تو حکم یہ اس پر قتل کرنا بولے ایسے اسلام میں کوئی حرام نہیں ہے ایسا کام بول کے قد حلال سمجھ کے کیا ہے تو اس پر قاتل کا حکم ہے کیونکہ پھر تو وہ مرتاد ہو گیا اسلام کی بنیادی ایک حکم کو بھی اجماعی حکم کو اس نے توڑنے کی وجہ سے اس کو ہاں اس کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی حلال سمجھ اگر انہیں حلال سمجھ کر ایسا کام کیا ہے تو قتل دل کا حق میں لہٰنم اجلاح عیسائح کیونکہ اس قسم کے گناہ روزے کی بے حرمتی اس قسم کی لم یک واقع نہیں ہوتے من المسلم ایک مومن مسلمان سے الا اللہ علیہ مگر انتہائی شاد و نادر حالتوں میں کہ کوئی انسان نہایت بدبہ ہو جائے اور اس کے دل میں روزے کی کوئی تعظیم نہ ہو کوئی حرمت نہ ہو تو ایسا غلط کام ہو سکتا ہے ورنہ ایک مسلمان سے جس کے دل میں تھوڑی سی بھی ایمان ہو وہ روزے کا حرمت رکھتے ہیں والا وہ خود روزہ نہ بھی رکھا دوسرے روزہ دار کے روزے کا وہ حرمت رکھتے ہیں انسان مسلمان اتنا بےمان نہیں ہو سکتا لہٰذا جو ہے ایسی چیزوں پر شریعت نے بہت زیادہ سزا رکھا ہوا ہے تو آجانے گرہ میں یہ روزے کے بعض الحمد للہ گیارہ دس کے ساتھ آج یہ آخری دس سے اللہ آپ سب کو روزے کے فضائل عمل جان کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب ہو